ایسا طرفو پی طریق المیتا ایسا طرفو پی طریق المیتا کلچی دیمو طریق فاغنا راز تک را تک میتا لہتیان نماغون دے فاغنا راز تک را امام خاری کی طریق میتا ویر رحبا لاغا میدان والفراق تمہیں رکھیں گے چپر مہبین دلاری کی بھی با لار فتری بھی وفراق میدان بھی تمیرے تو اورھا بیران نبی ساکین دویں نہ میلان داباد ولوں اندابادی رند بکم کیا پرا علی مصریفی یال ثونا فرید تمہارے نبار بہت سے ایک من حال تنو سبن فروں کو نہیں بش در چتلا راجی وہ گزرا کی اور راجہ تاکید دو حدیثیں کہ کنا دار جوڑے گی اس میں جوڑی تھی قروں نے جوڑ چ دار جوڑے گی لو اور مصطفی رحمۃ اللہ علیہ اس طرح بے حال قضا نے کہو کہ اللہ روی اور یہ حدا نے مدارس مال کا سنا جاری نہیں ہو جب ان کے بارے میں یہ جانا تھا کہ اللہ نے دوبارہ لگا لگا لگا نہیں سم اذا بچا جڑا طریقہ نہیں سم اذا بچا نہیں بابنا لگا رہے میں ساری و قلوبات غیر تحقیق ادی صاحب سے جائز اگر مسر تمہار خری گن هلک ردارو کی کرے نا سرنگے احنا تام جائز سے چھا پھر مازی بری چھالا یزہ کلہ میں دا سلام چھدا نا دا بسے وفاس نہیں تیوی وے خارو زگاہ کر زای کی گنہ کو جائز نا چھ کلا اگر اینن کی چھو خری گن کوشمار مال خلنا میرے ساری تے لو لوگوں دامی وے خری ہتار اجازت نہیں کرے بیز اسن دالا لاغلا تابعا الى النساء قال انه هبا افضل الكلمات لغير اذن الامير غير مشامل امم وقال هذا بيان النبي صلى الله عليه وسلم على عنده صندوق سلاح مصراطي وقال هذا كما ورد من رياضنا كما جابك تنادي من شارع الزناتي الذي ذكر الانصاري واجت ابو مني قال جدا نہ سب کو نورا ایمان اگر نوران سے نور ایمان یاد یا تبلیغ دے کے من نہما پکڑا وجدت me khatam dinani wa raq al bukhari raq al bukhari ma mojri faqad abu jafar bani wa raq al bukhari ke qala abdullah wa imam bukhari maji qareb dar bas qala wa khala qala min bandaf al ayn da min nur al ayn an nur سلام <سؤال> دادا بتاسمن کو مقصتن قائده دینے خلاف ہے صحت حاکمیت لاگو جے کہ نہیں صحت نبوت اگر کبھی فرض ہوا محمد کے جواب پر خدا حاکمت صحت مقصتن انصاف قوم کے پسرو کی پھر سری متاد دینن سارا بیچارہ باقی سری جدا دین غلط تھے خدا او یص ر بہ حکم نبی علیہ السلام نے فرمایا نو ولہ جزیہ بہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب آیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے چلا بڑا گئی وضع جزیہ عمر بن عبداللہ نبی حکم پر سر دارہ چہ جزیہ با تر نزوت سالہ تو پوری بات آئیں بنی وضع جزیہ طاقت بھی جند را چیا بھی ماں یا یا با اثر مچیں وہ کنز یہ خزمال یہاں مال پڑی تھی چاہی شرابی مادور مادور مادور مادور اوش ماتو ماتو تنبورا او خاص او تنبورا او تنبورا او ما ما رباب یا تم بن بو مالی محض ذول آلات لہ روایت ہے کہ یہ تلگی سے پیدا ہے اس کے حصہ اور پتہ ہے ذول ذول آلات اس میں شامل ہیں تمپورا یاما کی پیدا ہے جس پہ کہتے ہیں محض بکشبی دانے میں بلکہ اس نے سرود ظارا ان آلات تو سرود ابان کاج کر بھی او گمارہ او تمپورا یاما کی تمپورا نکم حال کوڑی ان آلاتہ سے مت کی ذرہ ذرہ کی بے پنرگی بے دارا رہتے تھی بہت یہ شرع اگر تا فیسر و نارشق مبارد تم مزاری باری کچھ ماتشی فرمی اگر زکی بیشین زمان وارا بستو حاصل دار ہے دل پہ کی حد ذکر کردنو جو اجتا ہے سا باہر دارج پہلے اخلاق سائی دے تنناب چاٹائی او دار گی دغا مشکونہ دو شرابو دو مسلمان دی کلی دی کلی دی کلی کاثر حربی دی زاہر پہن اپنی خود تشامل دے دو مسلمان بھی چاٹائی او دار جنہ دو نیمان بسپ یکسرو و یضاقنا و یخلقو ما قول مشیح ازاد فقرید عمر بن بحروف ندی محمد بن حسن الشیبانی تو منتصب دارا چامع ہوئی تلیج ما تو اقومات اکر زمان لازمی ما بسوک ای زمان اشتے امام اتنا محمد بن حسن الشیبانی ذکر گئی کہ زمان لازمی گی پاس تو فقوم دی ما بسوک سے برحمت بس اللہ علیہ باردہ سیدہ آلہ او قجر زمیو نسیمی ما حلاف وصل دارا چاری اور شوافیزی کرکی کہ داد مسلمان اکرد متقوم نہیں رہی دی پر دی متقومنش اللہ و سمانہ و دی سوال زمان شدقہ حربی اتفاق دے کہ حربی چاٹھ رہی بات ادامات اور تارید جائیں زرمان رکھا زمان رکھائیں کسو زمان شدی اللہ اکرد و نمستامنات قدابت و تعرض لکھی گی اور کم جس سنم دے سریب دے پینٹر سرہ سنمانا و سریبانا پچھے سنم و, و سریبی سریب مات جمہوری کے ان کا کے بے بلاً جمہوری مار مات صاحب متحمد اور انوری با اور سرا وری تک نہیں بے بیند پھیلو پیخدو اندازو اور اے اس لو کنے انسیہ انسیہ بنس بن خارج ونون البزر سرا از وار قالک ارے محمدانہ بلالین <سؤال> اللہ <سؤال> نے تو اللہ نے نہیں کہا تھا واہ اللہ رکھا تھے مالی احفاظت شہید نے بہباد مالی حبادت مال کی بہبادت چانو سات دِلاتے ہر سب ایسا تا سگی باقی الطعام واحد بلا اسلمانی اگر بھی نہیں تم صاحب النوبت با عمر منین اشرا بگذرب تزعف زمہ ذو زائد چیز نقصان علی بحضر امکان اصلاح راوری لازم ما فی وسط ہے بر پروتین نے سند کا سے وجارے جو عاشوپار کی الطعام قال رسول فر قسم اگر قاضی نے سارے چیزیں جبنے چھڑنی ہے اوقات میں سارا حق کا فرض منافع کو صحیحا اور جوان زب نہ جیزائی جواز جواہ فقال او شبا او صلی اسم آتاد فقالت اللہم لا تمیز آتا اطری یا اوزو المبشاہ ملکوہ حجتا کہ چھوکے صدیتا مطورا دو بدخواہ رہو جاربات آئیو سکرے خوادخاری کیدئے شنط سادر شبی ملکوانا جراج کی سمیاتی فقالت امراتا لابتنانا جراجا فتار رضا لگا بذر کو سب کتنا کی واقعی سب فتار رضا لگو فاتد راجا فامتا نظر سوی نسیا فوالدت ظلاما فقالت منو و سب سے رشا نہ مشکل اظہار میں سلامت ہر سو ماتا کمزان ہے ہر گنسانا تو سو نہ جوڑوان کی